شانسالت شان صدیقہ شان صحابہ تاج ڈار ختم نبوت کاج ڈار ختم نبوت اب تشریف لاتے ہیں آسمان خطابت کے بے تاج بادشاہ قائد جمعیت مفکر اسلام قائد تحریک نظام مصطفیٰ حضرت علامہ اساعل اصاف زئید باريان, باريان, باريان, باريان, باريان, الهدفة باريان, الهدفة باريان الحمد لله نعمده ونفتعينه ونتغفره به ونتوكل ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يهلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد النبد هو رسوله بعد فإن خير الهديث كتاب الله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 بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسل کا اللہ رحمت اللہ حضرات مجھ سے پہلے میرے ساتھیوں اور دوستوں نے آپ کے سامنے سرور گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے مختلف پہلوں پر اپنے اپنے انداز سے گفتگو کی ہے اور مولانا عاریف عبدالحفیظ صاحب نے اپنی انتہائی خوبصورت اور رک کا تقریر میں ایک بہت اہم پہلو کی طرف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 جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ سرورِ گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے اور ہم نے آپ کی محبت کا نام لے کر آپ کے یومِ وفات کو جشن کی صورت دے دی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 بجائے اس بات کے کہ اس دن اس المیرے کا احساس کیا جاتا کہ آج کے دن کونائن کی رحمت ہم سے جدا ہوئی تھی ہم نے اس دن کو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 اس سے زیادہ دکھ کی اور افسوس کی بات کیا ہے بہرحال رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے سے بہت سی چیزیں ابھر کر سامنے آتی ہیں کہ وہ نبی یہ کائنات وہ برگزیدہ ہستی اللہ نے جسے عالمین کے لیے رحمت بنایا تھا کیا ہم نے اس ہادی برحق کو رحمت سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا آج ہم اپنے درد و پیش پہ نظر ڈالیں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 گناوں سے اٹا ہوا ہے جس طرح امام المبیا کی آمد سے بیچ کر میں لکھڑا ہوا تھا کون سا گنا تھا جو جاہریت کے زمانے میں موجود ہو اور جس کی مثال یا جس سے بڑھ چڑھ کر گنا آج کی دنیا میں نہ پایا جاتا وہ لوگ شراب پیتے تھے لیکن نہ رب کی توحید کا اقرار کرتے نہ نبی کا زبان پہ اپنی پہ نام آنے دیتے وہ لوگ جوا کھیلتے تھے لیکن اپنے آپ کو کسی مذہب کا پیروکار نہیں کہتے تھے وہ لوگ بدکاری کا ارکتاب کرتے تھے لیکن کسی نبی سے اپنی نسبت نہیں جوڑتے تھے وہ لوگ خواتین کی آبروؤں اور عزتوں سے کھیلتے تھے لیکن اپنے آپ کو کسی مذہب کا پابند نہیں کہتے تھے وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ گردور بناتے تھے لیکن کسی کتاب ہدایت سے اپنا تعلق اور اپنا ناطا استوار نہیں کرتے تھے وہ لوگ دوسروں کا مال حرب کرتے انہیں غصب کرتے ان کو لوٹتے لیکن اپنے آپ کو امام الانبیاء کا امتی نہیں بتلاتے تھے بزدلی ان کا شعار تھی کمزوری پسپائی ان کا خاصہ تھی لیکن ان کا رشتہ کسی بہادر سے نہیں تھا آج ہم سوچیں کہ ہم نے اپنا رشتہ اس پوتر تاہر و متاحر نبی سے جوڑا جس نے زندگی میں کبھی بچپنے سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر منصب نبوت سے سرپراہ ہونے تک کبھی کسی غیر محرم عورت کے چہرے پہ نظر نہیں ڈالی تھی اس نبی سے ہم اپنا رشتہ جوڑتے ہیں وہ نبی جس کی باقی عزیزی کا عالم یہ تھا کہ سدی کا ایک کائنات کہتی ہے جب بھی آپ کی بیٹیاں آپ کی امت کی بیویاں جو نبی کی بیٹیوں کی حیثیت رہتی آپ کی بارگاہ میں دین کے مسال پوچھنے کے لیے آتی چار گز کے چھوٹے سے کمرے کو وہ پاک نبی دو حصوں میں تقسیم کر دیتا اپنی اس چادر کو اتارتا جس چادر کا تذکرہ آسمان والے نے اپنے قرآن میں کیا ہے یا ائوہل مدفر یا اوہل مزمل اور اسے چھوٹے سے حجرے میں تان دیتا اور ارشاد فرماتا میری بیٹیوں اپنے باپ سے بھی مسئلہ پوچھنا ہے تو پردے کے پیچھے سے آ کے پوچھو اس میں بھی سے ہمارا رشتہ ہے کہ اگر ایک عورت آئی کہ آقا میں نے آپ کے مذہب کو سنا میں نے آپ کی تعلیمات کو جانا میں نے اپنے ارشاد، آپ کے ارشادات سے اپنے سینے کو منور کیا آقا میں اسلام لانے کے لیے آپ کی خدمت افس میں حاضر ہوئی مجھے بتنا ہی میں مسلمان کیسے ہوں سرور گرامی علیہ السلام وسلام نے عرضے کے پیچھے سے جواب دیا بی, بی اسلام لانے کا طریقہ عرش والے نے خود بتلایا ہے یا یہ نبی اذا قلم و منات یوبا یہ نب اللہ یو شرک نب ولا یقین ولا یفنی ولا, ولا ف اللہ دہن ولایاتی نہ بےبوخان ان یف کری نہ ہو بینا آئی جی ہن اور مومنوں جاؤ اپنے گھروں میں اس آئس کے آئینوں میں اپنی بیٹی اور اپنی بیویوں اور, بیوی اور اپنی بہنوں کے ایمان کو پرکھو اور پھر دیکھو کہ وہ مومن کہلانے کا حق رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی یا یوح نبی رزاج آ کل مومنات. ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے کہ اور سے اقرار کرے کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں پھیرائے بچہ مر جائے گا مرنا گوارا کر لے گی رب کے دوارے کو چھوڑ کے کسی دوسرے دوارے پہ جارا نہیں کریں گی اکن موجنا یووا نیمت بلا اللہ یشرق نبیلہ شعر لا یسرک چوری نہیں کریں گی لا یسنی اپنی آبرو کو آلودہ نہیں بنائے گی لا بے نبخان اپنی زبانوں پہ پاک بازوں پہ توہمت نہیں باندھے گی لا یا نفی مارو آکا ان کو کہہ دیجئے آپ کا حکم آ جائے ساری کائنات ایک طرف ہو آپ کی بات کو ٹالنا گوارا نہیں کریں گی اگر یہ اقرار کرے با یہ ان کو کہو کہ پھر بیس کر مسلمان ہو جاؤ یہ ہے ایمان قطر حضور نے آیت کی تلاوت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نہیں کیا کہ اس خاتون نے سمجھا کہ باعث کے لیے شاید ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ضروری ہے پوری چادر نہیں اٹھائی حدیث کے الفاظ ہیں پردے کا تھوڑا سا حصہ اٹھایا اتنا جس سے اپنا ہاتھ آگے کر سکے اپنا ہاتھ آگے کیا اس طاہر نبی نے اس بات نبی نے اس عورت کا پرتا ہوا ہاتھے کا جو ریمائی آئی ہے اس کی اونیا میں نظر پڑی اپنی آرکا کو بند کر لیا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 کرامت کائلاس نے کہا تھا کہ نو سے ننانوے جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا اللہ کے رسول نو سے ننانوے فرمایا ہاں جنت آسان نہیں ہے آج سوچو ہم نے جشن منائے گورنر صاحب نے میلاد النبی کے نام پر پیار بھی بھیجے صدر صاحب نے اسلام کے نام پہ ریفرنڈم کروانے کا اعلان بھی کیا ہم سے اسلام کے نام پہ ووٹ مانگنے والوں پہلے اپنے پانچ کچھ کے بجوگ پر اسلام نافذ تو کرو ہم سے ووٹ مانگو آج کہا جاتا ہے ہم سزا سنا دیں گے جو بات کرے گا سنا دو سزا یہ سزا ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے مکے والوں نے میرے آقا کو بھی سزا سنائی تھی انہوں نے بھی سزا کا اعلان کیا اس کی سزا تب ہے انہوں نے بھی اپنے فوجی اپنے سپاہی بھیجے تھے جو مل کے حملہ کرو مل کے وار کرو تاکہ کسی ایک کی تلوار پہ خون کے دار نہ ہو سب پہ ہو اور جب گروہ مل کر وار کرے گا تو پھر کسی ایک پہ الزام نہیں لگے گا پش والے نے کہا تم سدا سنا چکے دینے کا ارادہ کر چکے تم سزا دینے کے لیے آؤ میں اکیلا بچانے کے لیے آ رہا ہوں سزائیں ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے نہ دھمکیاں نہیں ہیں نہ اعلانات نئے لیکن جو امام المدیا کو رحمت کائنات سمجھتے ہیں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 ارش کی طرف نگاہ اٹھائی اور اس نگاہ کا کیا کہنا ہے یہ نگاہ ارش کی طرف اٹھتی ہے تو قبلا تبدیل ہو جاتا ہے یہ نگاہ ارش کی طرف اٹھتی ہے تو قرآن نافل ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ نگاہ اٹھتی ہے تو آشا کی اسمت کے لیے اٹھاروں آرٹیں قرآن میں نافل ہو جاتی ہے اس نگاہ کا کیا کہنا ہے نگاہ اٹھی آسمان سے آواز آئی کیا بات ہے اللہ چاروں طرف دشمن کھڑا ہے تلواریں چمک رہی ہیں ہرچوالے نے کہا دشمن چاروں طرف کھڑا ہے رب تیرے ساتھ کھڑا ہے وہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں دور کھڑے ہیں رب صاف ہے نکلو اللہ نکل تو رہا ہوں ان سے بچنا کہتے ہیں فرمایا تو نکل یہ کھلی ہوئی آنکھیں تجھ کو دیکھ کے بند ہو جائیں بچانے والا مارنے والوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے ارش والے کے فرامین کو کون سمجھے آج ہم نے رحمت کائنات کی سیرت پاک کے تذکروں کو صرف زلفے تک آپ کے حسن و جمال تک آپ کی رانائی اور زیبائی تک آپ کی دلکشی اور دل وبائی تک محل کر دیا یہ سیرت ہمارا ہے سیرت کون سلے اور والے نام نبی کی سیرت کا لیتے ہیں بیان حکمرانوں کی سیرت کرتے ہیں کس طرح سیرت بیان آپ نام نبی کی سیرت کا اور بیان حکمرانوں کی سیرت ان کے نتیجے کل اخبار میں چپا ہے ایک موضوع اللہ ان کا سایہ ہمیشہ قائم رکھنا ہم نے کہا لکھنے والے سائے اور سمکنے والے پائے کبھی باقی نہیں رہتے ہیں کون رہا ہے اس کا انعام مڈل انعام ہی ہو کے نشا کہتے ہیں دعائیں مانگنے والے بھی ساتھ ہی چلے جاتے ہیں ہر کوئی نہ دعا مانگنے والا ہوتا ہے نہ جس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے وہ دونوں نہیں رہتے دعائیں مانگی جا رہی اگر ان ماغلوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو آج پہلے مرے ہوئے کبھی نہ مرتے پہلے مرے ہوئے کبھی وہ ابھی تک تلوار ہمارے سر پہ لگتا رہتے لیکن جب وقت آیا نہ مولویوں کی دعائیں کام آئی نہ مولوی کام آئے نہ امام سامن مانگنے والے کام آئے نہ امام سامن کام آیا یاد رکھو حضرت محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا معنی یہ ہے کہ ہم ہاں اپنی زندگیوں کو اس کالم میں ڈھالے جس کالم میں رحمت اللہ عالمین ڈھال کر بھیجے گئے تھے اپنے اندر کے خلاف چور جو بازاری جوا سودھوری رشوت ستانی شراب بدکاری کا رب گواہ ہے تب اس قدر نہ تھی جس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ اس قدر حیران حیرانگی یہ ہے کہ ان کا عذر تو شاید صابر قبول ہو کہ ان کی ہدایت کے لیے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا تمہاری ہدایت کے لیے تیریں کائنات آئے تمہارا ادھر وقت کی بات جانے سے آپ آگے کرو کون سا گنا ہے کون سا جرم ہے جس کی اس ملک کے اندر وجود تجربہ ہے اور جس پر سرپرستی حاصل اس ملک میں وجود آرڈیننس نافذ کیے گئے کہا گیا انی کو سنسار کیا جائے گا شراب پینے والے کو کوڑے مارے جائیں گے چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو امت لگانے والے کو سی بورے مارے جائیں گے اور اعلان اعلان ہی رہا شرمندہ مانا نہ ہو سکا کیوں وہ کھانا فی الحال ہے جو سروائے کائنات نے اپنے, اپنے صحابہ میں پیدا کیا تھا وہ کہا کہ ان حدود کو نافذ کرنے کے لیے فاروق کی ضرورت ہے فاروق کی ان قوانین کو نافذ کرنے کے لیے صدیق کی ضرورت ہے صدیق کی اس دستور کے نافذ کرنے کے لیے ذنورین کی ضرورت ہے ذنورین کی اس کے لیے علی حیدر کرار کی ضرورت ہے علی کی کہاں کم آیا یارو بات بہت تلخ ہے لیکن جو لوگ اپنے بارے میں ہر پیس خلاف کورہ بھی گوارہ نہ کرے آج جو آرڈیننس آیا ہے رش بہت ہو گیا ہے گرمی ہو گیا ہے بجلی جو لوگ اس حال میں بھی دیوانوں کا کبھی اتنا اجتماع نہیں دیکھا تھا اللہ کے فضل دل دل. پھر آج باتیں بھی کھل کر ہوں گی ان شاء نے نافذ کرنا ہے آج آرڈیننس آیا ہے جو بات کرے گا پانچ سال کے لیے اندر پانچ لاکھ روپے جرمانا یہ نافذ کریں اور اس نے نافذ کیا تھا جو امیر المین خلیپت المسلمین حسنین کا باپ فاطمہ کا شوہر تھا ایک یہودی نے اسے عدالت میں طلب کیا میری اس نے سرا چنا قاضی نے وارنٹ بھیجے بلا امیر المین کو خلیپت المسلمین کو ادالت میں حاضر ہوا اسی کٹہرے میں یہودی بھی کھڑا ہے اسی کٹہرے میں امیر ان بھی کھڑا ہے قاضی کو معذور نہیں کیا اس کو جبری طور پہ ریکار نہیں کیا اس کو ملازمت سے نکالا نہیں ہے حاضر ہوئے دونوں کھڑے ہیں قاضی کی زبان سے نکلا اب الحسن کیا معاملہ ہے علی کی نگاہ گئی فرمایا مجھے تم پہ اعتماد نہیں ہے کاضی کہاں کہا کیوں نہیں کہا نے انصاف نہیں کیا یہودی کا نام لے کے پکارا مجھ کو عزت سے پکارا تو انصاف نہیں کر سکتا ہے تو انصاف کیا کرنا ہے مجھے احترام کی آغاز کی ہے تم نے کیا انصاف کرنا ہے کازی نے کہا میں نے تیرا اس لیے احترام کیا کہ تیری نگاہوں نے محمد کے چہرے کو چھوا ہے امیروں نے سمجھ کے احترام نہیں کیا میری نگاہ میں تو بھی برابر ہے ملزم کی حصیت تو یہودی بھی برابر ہے تجھے غلط گہمی نہیں ہونی چاہیے اس نے اسلام کا فل کہا بدلاؤ کیس کیا ہے یہودی نے کہا میری ذرا اس لیے چنانی ہے سرمایہ جھوٹ بولتا ہے ذرا نہیں کہا گواہ اس کو گواہ پیش کیا جسے سرور کائنات نے جوانا نے جنت کا سردار کہا ہے اپنا بیٹا حقم اپنا بیٹا حسین قاضی نے سر اٹھایا شرح میں کہا گواہی مسترد ہے یہ گواہ قابل قبول نہیں ہے علی کی پہشانی پہ شیکنے پر گئی کہا اگر جنت کے جوانوں کے سردار گواہ قابل قبول نہیں تو اور کون ہے کہا جوانہ نے جنت تو ہے لیکن تیرے بیٹے ہیں اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی جس نبی نے انہیں جوانہ نے جنت کا سردار کہا اسی نبی نے باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کو قابل مرد کہا لے جاؤ اور سوال آؤ اپنا غلام پیش کیا بھی. کہا یہ بھی گواہی قابل قبول نہیں غلام کی گواہی مالک کے حق میں قبول نہیں ہے گردن کو چکا دیا فرمایا پھر جو شریعت کا فیصلہ ہم اس پہ نافذ کرتا ہوں قلم خرچ کہنے لگا یہودی بول میں نے اس گفٹ سر کا کلمہ کر لیا ہے جس نے تجھ کو محکمہ سزا کے اوپر فائز کیا اس کو ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا کیا حد اللہ حید ان محمد انب برو علی سچا ہے میں نے جھوٹ بولا یہ قانون داخل کرتے ہیں یہ شہادت کیا ہے اپنے قدم بت رہا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں جاؤ کوئی فاروق سے ڈھونڈتے بناؤ بات کبھی اتنی ترق نہیں رہی ہے لیکن جب زہر بڑھ جاتا ہے تو تحفظ بھی کاری ہونا چاہیے اور آلے حدیث تو سن لو خاص طور پر آلے حدیث میرے مخاطب ہیں جوانو تم بھی سن لو دونو تم بھی سن لو ادھر امر کلو مختلف تم بھی سن لو ہو سکتا ہے کہ ہم نہ رہے ہو سکتا ہے ہم نہ رہے لیکن تم نے نہ دامان محمد کو چھوڑنا ہے نہ اس کی سیرت و کردار کو چھوڑنا ہے تم پہ ذمہ داری آئے ہوتی ہے اگر تم ڈگے رہے اگر تم نے عزم کر لیا کہ تم نے حق کے علم کو فرمو نہیں ہونے دینا تو یاد رکھو پھر ہم کو تختہ ادار سے بھی لٹکا دیا جائے گا تو حق کی آواز خاموش نہیں ہوگی انشاءاللہ بات کہنا ٹھیک ہے کام ہے رب کی قدم کرے ہماری بھی بیٹی ہیں ہماری بھی بیٹیاں ہمیں بھی ان کا خیال ہے لیکن ایک طرف اپنی بیٹیاں کو دیکھتے ہیں ایک طرف مدینے والے آقا کو دیکھتے ہیں مدینے والے آقا اگر تیری آبروں کے دھبا پڑ گیا تو ہماری زندگی کس کام کی ہے لوگ کیا کہیں گے کے دن آیا تھا کوئی حق کہنے والا باقی نہیں رہا تھا ہم سے اسلام کے نام پہ ووٹ لینا لوگ کیا کہیں گے کیس دن آیا تھا کوئی حق کہنے والا باقی نہیں رہا تھا تم سے اسلام کے نام پہ ووٹ لینے والوں کہتے ہو ہم نے اسلام کے لیے کام کیا آج بھی لاہور کے اندر شاہی مسجد کے مینار رو رہے ہیں کان لگا کے سننے والوں چو اگر تمہارے اندر پھر ہے شاہی مسجد کے میناروں سے کان لگاؤ اورنگزیب کی بنائی ہوئی مسجد کے میناروں سے سسکیوں کی آواز آتی ہے کہ اسلام کا نام لینے والوں آج بھی ہماری के کے نیچے के کے اڈے کھلے ہوئے ہیں چاؤ شاہی مسجد کا نوا سنو مسجد کے میناروں کا مادم سنو اور ایک طرف تمہارے اسلام کو دیکھتے ہیں ایک طرف شاہی مسجد کے میناروں کا نوا مادم سنتے ہیں کس پہ یقین کرے مسجد کے مینارے پہ یقین کرے کہ تم پہ یقین کرے کعبہ کی بیٹی پہ یقین کرے کہ تمہاری بات پہ یقین کرے تم نے کہا ہم نے اسلام نافذ اسلام اسلام کا ہے برکاری کے کے کھلے ہوئے ضلع کانڈ پہ موجود اور حد کی صدا نہ حد کی صدا حد کی صدا اس نے نافذ کی تھی کیا ایک خاتون آئے اور معاشرہ میرے آکا تو نے کتنا پاکیزہ کیا اور میں نے آج کی بھی تلاوت کی تھی کہ ماں ارسلنا کا اللہ رحمتن بتلاؤں کے آقا جہانوں کے لیے رحمت کیسے تھے ساری کائنات کے لیے رحمت حلیمہ کے لیے بھی رحمت قبیلہ بنو بنوسات کے لیے بھی رحمت شیما کے لیے بھی رحمت اور اس عورت کے لیے بھی رحمت جو آئی دل کیا پیدا کیا دل کے اندر جذبہ کیا پیدا کیا یا رسول اللہ طاہر میں اللہ کے حبیب مجھے پاس کر دیجیے نبی رحمت نے نظر اٹھائی شرمایات یہ بھی کیا کہتی ہو در آخرت کا اتنا ہے اللہ کے رسول گناہ ہو گیا ہے قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچا لیجئے دنیا میں سزا دلوا دیجیے عرش والا معاف کر دے یا رسول اللہ ہے تاخیر یا رسول اللہ ہے تاحر حدیث کے الفاظ ہے نبی اپنا چہرہ پھیر دیتے کہ عورت اگر جائیں گے کیا کہہ رہی ہے پھر کہتی ہے آقا آپ تو دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں میرے لیے بھی تو رحمت ہے میں گناہوں کے بوجھ سے لدی ہوئی ہوں مجھ کو پاک کر دیجیے پھر کہا پھر کہا فرمایا کیا ہوا کہا اللہ کے رسول برائی کا ارتکاب کر لیا بھول ہو گئی ہے اللہ سے ڈر آتا ہے قیامت کے دن سے ڈر آتا ہے آخرت کے اداب سے خوف آتا ہے دنیا میں سزا دے دیجیے آپ نے فرمایا بی بی پیٹ میں بچہ ہے اس نے کہا فرمایا اس نے کیا قصول کیا جاؤ جب اس کی ولادت ہوگی تب دیکھیں کہا پلٹ جائے بچہ اٹھایا اور پھر حضور کی بارگاہ میں آ گئی یا رسول اللہ ہے پاہر آقا آپ تو بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے اب تو پاک کر دیجئے میرے آقا نے کہا اب اگر تجھ کو سنسار کریں گے تو بچے کی پرورش کون کرے گا अभी تو یہ دودھ پیتا ہے جب کھانا کھانے لگ جائے تب آنا اس عورت کا انداز دیکھیے اس نے چھ مہینے میں بچے کو روٹی کھلانا سکھا دیا اس قدر گنا کا ایسا کتنا پاپ مواف رہا احساؤ سے گنا کتنا ہے راتوں تو نیند نہیں آتی اور تمہیں کیسے آتی ہے لاکھوں اور سے جسم قروشی کر کے اس دنیا میں زندگی گزار رہی ہے تم رات کو کیسے سوتے ہو اس ایک عورت کو رات کو نیند نہیں رہی آ رہا یا رسول اللہ ہے طاہر اور حدیث کے الفاظ ہیں اس عورت نے اپنے چھ مہینے کے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا تھمایا ہوا وہ کھاتا آ رہا ہے کہتی ہے یا رسول اللہ دیکھ لیجیے اب روٹی کھانے لگ گیا ہے اب تو پاک کر دیجیے کائنات امام نے اس پہ رحمت کی نظر ڈالی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 دل میں ملال آیا منہ سے الفاظ نکل گئے اور میں کہتا ہوں نکلے نہیں ارش والے نے نکلوا دیے کہا پلیٹ عورت مرتے ہوئے میرے کپڑے بھی پلیٹ کر گئی ہے لوگوں نے میرے آسا کو خبر دی کیا معاشرہ تھا آپ نے نگاہ اٹھائی صحابہ نے دیکھا کہ اس کا نام ہے رحمت کائنات کے اس عورت کے لیے آنکھوں میں آنسو ہے فرمایا لکتا بتو بطن لو بزل مدین سے لوقات کابے کے رب کی قسم ہے تم نے اس کو پلیز کہا یہ اتنی بات عورت تھی کہ اگر اس کی توبہ کو مدینے کے سارے گنا گاروں پہ تقسیم کر دیا جائے تو رب ساروں کے گناہ معاف کر دے کتنے علاقے تھے تم نافذ کم نافذ تو کرو لوگ کہتے ہیں خود بڑا نیک ہے گردو پیش کے بڑے بدماش ہیں وہ نہیں کرنے دیتے ہم نے کہا جو خود نیک ہوتا ہے اس کے گردو پیش میں بھی نیکوں کے سوا کوئی رہ سکتا وہ کیسا نیک ہے یہ خود نیک ہے ادھر تلاشے ہوئے خود بڑانے فلاں گورنر فلاں حاکم فلاں ساتھی فلاں سافی تو اسلام کے لیے ریفرنڈم کراتے ہو کوئی ذرا نافذ سے کرو ہم تمہارے جھنڈے کو خود گلی گلی لے جانے کے لیے تیار تاکہ قیامت کے دن ارش والا پوچھے تو سرغرو تو ہو سکے یہ تو کہہ سکے کہ تیرج نبی کے ممبروں محراب سے بے وفائی نہیں کی ہے لیکن اگر کہو کہ اس کے ممبروں محراب سے بے وفائی کر تمہاری کرسی سے وفا کر لیں اور اس کا ممبروں محراب تو چودہ سو سال سے قائم ہے اور یہ کرسیاں چودہ سال بھی باقی نہیں رہتی ان کرسیوں سے بے وفائی ان کرسیوں سے وفا ممبروں محراب سے بے وفائی نہ <تصفح> مولوی زمین سروشو سن لو جس نے مدینے والے سے وفا کی وہ خود بھی زندہ جاوید ہو گیا اور جس نے مدینے والے سے بے وفائی کی وہ خود بھی مٹ گیا حکمران بھی مٹ گئے ہم کو دس مجھ کو کل بھی ایک دوست نے کہا محبت کس طرح چھوڑو میں نے کہا رب کی قسم ہے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 مکہ کے چوراہوں میں پستا رہا بے ہوش ہو کے گرتا رہا ننی فاتموں میرے زخموں پہ ساہے رکھتی رہی زینب و رقیہ اپنے دبٹے پھاڑ کے میرے زخموں کو بھرتی رہی اور مجھ سے پوچھتی رہی آقا ہمارے بابا تو نے تو کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا تجھ کو لوگوں نے کیوں مارا ہے تجھ کو کیوں مارا تُو, تو گالی دینے والوں کے لیے دعا کرنے والا تُو, تو برا کہنے والوں کے لیے ہدایت کی راہ مانگنے والا تجھ کو کیوں مارا ہے اور جبریل پیچھے سے کہتا اللہ کے محبوب ان کو کہو کہ تمہارے بابا کو اس لیے مارا کہ یہ ان کو جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کی راہ دکھلا رہا ہے کیسے رک جاؤ ہر بڑے کائنات کی سیرت میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو رک جاؤ آپ کا چہرہ میری نظروں سے غائب ہو جائے تو رک جاؤ ہماری قسمت تو یہ ہے کہ ہم نے چہرہ بھی دیکھا ہے تو آمنہ کے لال کا دیکھا ہے اور بہت سے چہرے دیکھے ہوتے شاید کبھی یہ چہرہ ہم کو بھول جاتا بھی. کیسے بھولے اس کو مسلحتیں روکتی ہیں اور کل روکتی ہے دل کہتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اور عقل کی نہ تماشائے لبے با بامدھی جی کو روکتا ہوں دل کو تھامتا ہوں لیکن پھر نبی کے شہر میں پٹتا ہوا مالک ابن انس نظر آ جاتا ہے اس کے چہرے پہ سیاہی مری ہے گاڑی کو منہ دیا گیا ہے زنجیریں پہنا دی گئی ہے گڑے پہ سوار کر کے جلوس نکالا جا رہا ہے اور کہنے والے کہہ رہے ہیں اب بھی پلٹ جاؤ فرمایا پلٹنے کو جی تو چاہتا ہے لیکن اس روزے والے کو قیامت کے دن جواب دیا دوں گا کیسے پلٹ جاؤ میں کیسے باز آ میں کیسے پلٹ جاؤں میں پلٹنا چاہتا ہوں تو مجھے توڑے کھاتا ہوا احمد ابن حنبل نظر آتا ہے کہنے والا کہتا ہے بتیس ہزار مولویوں نے دستخط کر دیے ہیں ریفرنڈم پہ وہ بھی کر دے فرمایا میں نے بتیس ہزار کو جواب نہیں دینا میں نے ساتھ لیے حوثے کوسر کی بارگاہ میں ہر والے کو جواب دینا ہے کیا جواب دوں گا کیا جواب دوں گا گورے پڑے خون بھا بے ہوش ہو گئے پانی کے لیے لب سے آواز نکلی بے ہوشی کے عالم نے پانی جلات پانی لایا سامنے کیا ہوش آئی کہا کیا بات ہے کہا تم نے پانی مانگا تھا کہا ہاں پیاس سنبھال دو کہا دستخط کر دو پانی پی لو کہاں لو تج سے وعدہ ہے تجھ سے آدھ ہے تجھ سے وعدہ ہے اب پانی پیوں گا تو ہاں سے ہی کا پیوں گا کوئی بات نہیں لے جاؤ خیر کھائے سمجھانے کے لیے رک جاؤ پلٹ جاؤ سب نے کر دیے ہیں تو تمہیں کیا ہے کہا میں قیامت کے دن ان مسلمانوں کو کیا جواب دوں گا جو ان ملاوں کی طرف نہیں دیکھ رہے احمد ابن حمبل کے لبوں کی جمبش کی طرف دیکھ رہے تھے میں کیا کہوں میں ان کا ووٹ کیا کرتا ہوں میں پلٹنا چاہتا ہوں مجھے امن قیمیہ سامنے کھڑا نظر آتا ہے زمین دوست قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے کھانا بند ہے پانی بند ہے کہو کہ وقت ہے کہ وقت میں لیے گیا نئی رکمرانوں کے لیے ہے جاؤ حکمرانوں کو کہو کہ تم نے میری دنیا تباہ کی لیکن مجھ کو مار اپنی آخرت کو تباہ کر دیا ہے ان کو کہو ان کو کہو پلٹ جائے جو آخرت تباہ کر رہے ہیں دنیا کا کیا ہے کل لو من آلے ہاں ہاں وقت کو ویکا کس کی بنی ہے اس ناپائے دار دنیا کس کی بنی ہے کون ہے جو رہا نہ ہمان رہا نہ پھران رہا نہ قارون رہا ہم نے اس ملک کے قارونوں کو دیکھا ہے کعبے کا رب گواہ ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے قارونوں کا حد دیکھا فرانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس لاہور کے اندر ایک حکمران ہوا کرتا تھا گورنر اس نے کہا آج کے بعد تم میری کانسٹیچوئنسی ملتان میں کبھی نہیں جاؤ گے میں تم کو وارننگ دیتا ہوں آئندہ سے ملتان کی طرف رخ نہ کرنا پچھلے برس مجھ کو انگلستان میں ملا میں نے کہا جس بستی کو مجھ پہ حرام کرتے تھے اس بستی میں میں ہر سال جاتا ہوں اور وہ بستی تیرا چہرہ دیکھنے کو ترق گئی ہے کس کی بنی ہے یہاں حکمرانوں آج عمر قید کی سزائیں سنا لو دس برس بیس برس لیکن یاد رکھو ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ حکمرانوں کو وہ سزائیں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی اسی بنا حال میں میں نے کہا تھا کچھ لوگوں کو یاد ہوگا ستر میں موومنٹ چل رہی تھی میں نے کہا تھا ہم گرفتار ہوتے ہیں چھوٹنے کے لیے ہم قید ہوتے ہیں رہا ہونے کے لیے اور حکمرانوں جب تم قید ہو گے کائنات تم کو چھڑا نہیں سکے گے اور پھر چشمے فلک نے دیکھا جب تلک زندہ رہے چھٹکارا نہ ملا چھٹکارا اس دن ملا جب دنیا سے چھٹکارا پا گئے ان نفیزال کا لائبرا تم کوئی آبے حیات پی کے آئے ہو اگر ٹا نہیں رہا تو سیال حق بھی نہیں رہے گا چلو مجھے اس ماں نے ہے جس ماں نے غیر اللہ کے خوف سے اپنے سینے کو پاک کیا وہ دودھ مجھے پلایا ہے لا! لا! لا! لا! لا! لا! لا! اس ماں کی گود میں میں نے پرورش پائی ہے جس کے دودھ میں شرک کی میزچ نہیں تھی میں کبھی کبھی اپنی بات کہا کرتا ہوں کہ میرا تیسرا بھائی بیمار ہوا تین ہی سہم ادب اتنا بیمار ہوا آپ کے ڈاکوے ملا علاج کر دیا ٹوکرے کی بیماری سوٹ کے کانٹا ہو گیا وہ بھی قرآن کا حافظ ہے خدا کا شکر ہے حکمرانو تم ہم پہ مصیبت ڈھانا چاہو ڈھاؤ اللہ نے قرآن سینے میں محفوظ کیا ہے تم جیل میں بند کرو گے قرآن پڑھیں گے تمہارے لیے بد دعا کریں گے تمہاری قسمت کے دن زیادہ جلدی ختم ہوگا تم کیا سمجھتے یہ لب ارے حدیثوں کی لغت میں نہیں ہے اور جو ڈرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہمارے خانوازے سے باہر نکال دفے کے کچھ تشدد اب قبیلا ہمارے قبیلے کا وہ ہے جو گردن کٹاتا ہے اور مسکراتے ہوئے کٹاتا ہے اس ماں کا دکھ کیا ہے بچہ چوکرے سے لاچار ہو گیا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 بے چلے پورے اللہ تیرا شکر ہے کعبے کے رب کی قسم ہے ساری دنیا کی نیم تو ایک طرف توحید کی نیم ہے اور توحید کا مزہ دیکھنا ہے تو مردوں کے سامنے سیبے میں پڑھ کر سٹکنے والے انسانوں کو دیکھو کہ کس طرح اپنی جبینوں کو اپنی پریشانیوں کو بھی کا کرے توحید کی قدر اندر کافی بھی بچے کو اٹھاؤ اور اس کو پورن کے کنویں پہ لے چلو ہائے ہائے میری ماں نے سنا تڑپ اٹھی کہنے لگی پورن کے کنویں کی بات کرتی جو اس بیٹے کے تین بیٹے ہیں تینوں مر جائیں رب کا دوبارہ چھوڑ کے کسی دوسرے کے در پہ نہیں جاؤ گی یہ ایک ہے ایک کی کیا ہے تینوں مر جائیں اور اس دیکھے گا تینوں کی لاش اٹھانا گوارا رب کے دروازے کو چھوڑ کر کسی دوسرے تل پہ جانا گوارا نہیں ہے ہائے ہائے ہائے ماں کی نا ماں بچوں کی موت کا ذکر کیا دل پہ چوٹ نہیں مسلے پہ بیٹھ گئی نفل پڑے اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اللہ اس بچے کی بیماری کے لیے لوگوں نے مجھ کو تیری توحید سے بھی بہکانا شروع کر دیا ہے اللہ یہ وہ موت کا گھر ہے اور والدہ فرماتی ہے ابھی ہاتھ نیچے نہیں گرائے تھے کہ بچے کے رونے کی آواز آئی کیا دیکھا جو چھ مہینے سے بچہ اٹھ نہیں سکتا تھا خود اٹھ کے پیشاب کر رہا ہے اور شوالے کی رحمت کو بھی جوش ہے ہم نے اس ماں کی گود میں پرورش پائی ہے جس نے اپنے سینے کے دودھ میں کسی شرک کی آلودگی کو ہمارے جسم میں داخل نہیں کیا اور وہ کمروں والوں سے ڈرنے کو داختوں سے ڈرنے کو بتوں سے ڈرنے کو جوہروں سے ڈرنے کو لوگ کو تو ہی نہیں رکھا ہمارے نزدیک تو ہی یہ ہے اکیلا اچ والا کائنات کے خدا ایک طرف بائی کائنات کے خداؤں کا بوجھ کی ٹاکر میں رکھو رب کی توحید میں خلل نہ آنے پائے نہیں توحید کس کا نام ہے میں سوچتا ہوں آج کیا کہوں کیا نہ کہوں زخموں کو کھول دیا ہے کیا لے ہم کو مچھے دھمکیوں سے کسی اور کو ڈراؤ ان کو ڈراؤ جو مرے ہو سے ڈرتے ہیں ان کو ڈراؤ جو اپنے پاؤں سے ڈرتے ہیں ان کا ڈراؤ جو دلیوں سے ڈرتے ہیں راستے سے دلی گزر جائے حاجی صاحب واپس آ جاتے ہیں آدمیشا پوچھتی ہیں کہ, کہتے ہیں راستے سے بلی گزر گئی ہے وہ کہتی ہے تو اتنا اونٹ جتنا بڑا ہے تو یہ آگے سے بلی گزر گئی کیا ہو گیا کہتا ہے, تو نہیں جانتی یہ معرفت کی بات ہے ان کو ڈراؤ ان کو ڈراؤ جو بلیوں سے ڈرنے والے جو کتوں کو بھی سرکار کہنے والے ان کو ڈراؤ ہم کتے ہو آج مجھے دلچکار علی بھٹو کے زمانے میں موچی دروازے کے اندر کہا ہوا فکرا یاد آتا ہے ہائے ہائے ہائے ہمیں یہ دن بھی دیکھنا پڑنا تھا کل تک ہم سوشلزم کے خلاف لڑتے تھے آج تم نے اسلام کے نام کو اتنا رجوع کیا ہے کہ ہمیں تمہارے خلاف لڑنا پڑ گیا یہ دن بھی دیکھنا تھا میں نے کب کہا تھا سی آئی ڈی لکھ لو آج بھی کہتا ہوں ہمیں سخت سے لٹکا دو جو جی چاہے کر لو کاوے کے رب کی قسم ہے محمد سے بے وفائی نہیں کرے گا ان اس سے بے وفائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا سخت پہ اور کہا کرتا تھا راج دہراتا ہوں تم ہمیں تختہ دار پہ لٹکا سولی پہ چڑھاؤ ہماری معاہدہ آئے گی ہمیں تختہ دار پہ لٹکا ہوا دیکھے گی پلٹ کے آنسو نہیں بہائے گی تب بھی یہی کہے گی میرا بیٹا چیتے گی بھی خطیب صاحب مرنے کے بعد بھی ممبر پہ چلا ہوا ہے اور انگوٹھے لگانے والے بھی ہم نے کچھ میں دیے ہوئے ہیں ان سے انگوٹھے لگوا لو ہماری طرف پلٹ کے نہ دیکھو لوگوں اسلام ساتھی اسلام اس نے نافذ کیا تھا کہتے ہیں ساتھی برے ہیں ساتھی برے ہیں تو, تو کس مرغ کی دعا ہے تجھے حکیم نے کہا ہے تو بیٹھا ہے تو جا جا کے خمیرہ داؤتان بیچ جا کے ساتھی برے ہیں تم شربت منفا بیچو سرما نرگسی بیچو اگر تم سے نہیں ہو سکتا قیامت کے دن عرش والے تو جواب کیا دوں گا اسلام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 وہاں نہیں رکا سیدھا مدینے میں چلا ہائے دروازے پہ چوکدار کھڑے نہیں ہیں پہرے بھی نہیں اسلام اسلام کرتے ہو سواری نکلتی ہے اس طرح نکلتی ہے جس طرح اچکوں کے شہر میں شریفوں کی دلہن ڈھولی میں بیٹھ کے نکلے گردوں پیچھ سارا گاؤں ہوتا ہے کہ کسی اچکے کی نظر نہ پڑ جائے یہ امیر المومنین کی سواری آ رہی ہے راستے بند ہائی وہ ایئرپورٹ بند گاڑیاں بن کیا اور امیر المومنین گزر رہے ہیں کسی گناگار کی نظر نہ پڑ جائے اور جواب کیا ہے کہتے ہیں ووٹ دو قدر ہو جائیں گے نہیں ہو تو مارشا کمانڈر تو ہے یہ جی مسئلہ دو تب بھی ہیں نہیں دو تو پھر بھی دو گے تو پانچ سال کے لیے نہیں دو گے تو قیامت تک کے لیے ہم نے یہ مسئلہ کبھی نہیں سنا ہم نے یہ مسئلہ اگر ہم کو اجازت دو ہم بھی بات کریں یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محکل میں <تصفح> یہاں تو بات کرنے کو ترقی ہے زبان میری یہ نام اسلام کا لیتے ہو ہم نے تو اسلام دیکھا تو صدیق کے چہرے میں دیکھا ہے ہم نے تو اسلام دیکھا تو فاروق کے آئینے میں دیکھا ہے ہم نے تو اسلام دیکھا تو زنورین کی کبا میں دیکھا ہے ہم نے تو اسلام دیکھا تو علی مرتضہ کی رضا میں دیکھا ہے ہمیں یہ اسلام نہیں لگ رہا کہ بولو تو زبان بند زیادہ بولو تو دل بند اور زیادہ بولو تو جگر بند اور زیادہ بولو تو ہر چیز بند صرف میں ہی کھلا بولوں سنجیا ہو کر گلیاں کے بچ مرزا یار پھرے یہ ہم نے اسلام کبھی نہیں دیکھا اس اسلام کی ہم کو کبھی خبر کیوں کی صاحب یہ اسلام ہم نے کبھی دیکھا ہم نے کو اسلام دیکھا کہ آدھی دنیا کا اپنا نمبر پہ کھڑا ہے اے کتا ہے نیچے اترو کہا کیوں اترو کہا نیا کرتا پہن کے خطبہ دے رہے ہو ہم کو چادر ملی ہمارا کرتا تو بنا نہیں تیرا کیسے بن گیا ہے نیچے اترو جب تک جواب نہیں دیتا تیلا خود بات کے لیے تیار رہی نیچے اترو کیا کہا آڈینس پکڑ لو گرفتار کر لو مار دو اللہ لگا دو مال بھی ہے جو کہتا ہے صدیق کہ نے ماشاء اللہ لگایا ماشاء اللہ کہا نیچے اتراؤ نیچے اترا, نیشے اترا کہا مجمع میں میرا بیٹا بلا موجود ہے بیٹا اس کے خلاف ہے بابا موجود ہو فرمایا بیٹے اپنے بابا کی صفائی بیان کرو وگرنا قیامت تک تیرا باپ محمد کے منبر سے قدم نہیں رکھے گا پوچھنے والے کیا پوچھتا ہے پوچھ کہا ہمارا کرتا تو بنے نہیں اس کا کیسے بن گیا ہے ڈاگر ایک ہے کہا میرے بابے کے کرتے میں اٹھارہ پیون تھے اب پیبند اتنے بڑھ گئے کہ ٹانکا لگنے کی گنجائش نہیں رہی تھی مجھ کو بھی چادر ملی بابا کو بھی ملی میں نے اپنی چادر اپنے بابا کو بھی دونوں کو ملا کے کرتا بنایا ہے کہا تھا اطمینان ہو گیا ہو تو منبر سے قدم نہیں رکھتا ہوں اگر نہ قدم نہیں رکھتا ہم کو اسلام کی نئی تعبیر نہ کرو یہ روسو صاحب مانگی جو اسلام بنائے ساری کائنات اس کو مان لے وہاں بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ہم نے اسلام مانا ہے کتر رب کے قرآن کو مانا یا محمد کے فرمان کو مانا ہے ومن يعصها فله جحيمه ويتعذ حدود النار ينخلف ناراً خالداً فيها ينخلف ناراً خالداً فيها ولا هو عليم واللك ياتي نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهم من الموت حتى يتوفاهم من الموت أن يجعل الله لهم سبيلا ولذان يأتي آلها <تصفيق> إِن تَدَاعَ فَلَمْ تَعْلَمْ عَنْهُمَا فَاعْرِفْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا